لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم یوم القیامت يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصير قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ تمہاری اولاد اس دن تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا اور وہ تمہارے عمال کو خوب دیکھ رہا ہے تم نے جن اولاد اور رشتے داروں کی وجہ سے کافروں سے دوستی کرنی چاہی وہ قیامت کے دن عذاب جہنم سے تمہیں نہیں بچا سکیں گے اس دن سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا تو پھر کیوں دوسرے کی وجہ سے اپنی آکبت خراب کرتے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ سے تمہارا کوئی عمل اوجھل نہیں ہے اس لیے اس سے ڈرتے رہو اور وہی کام کرو جس سے وہ راضی ہوتا ہے